سورہ آل عمران نام اس سورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے اسی کو علامت کے طور پر اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا ہے زمانہ نزول اور اجزائے مضمون اس میں چار تقریریں شامل ہیں پہلی تقریر آغازِ سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی دو آیتوں تک ہے اور وہ غالباً جنگِ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے دوسری تقریر آیت ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا اس آیت سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکو کے اختتام پر ختم ہوتی ہے یہ نو ہجری میں وفتے نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی تیسری تقریر ساتویں رکو کے آغاز سے لے کر بارہویں رکو کے اختتام تک چلتی ہے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 بقرہ سے متصل ہے شانِ نزول سورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے ایک سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مسائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھیں جنگ بدر میں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 اور حجاز کے مشرق قبیلوں کے ساتھ سازباز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نا معلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے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 جو دنیوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام میم الح الق اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے نزل نبی اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیر نازل کر چکا ہے من قبل هدل للناس الفرقان ان كفروا لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ واللہ عزیز اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے فل اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے ہو اللہ فل اور لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ہوا الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ متنہ ملک مت شبحت عمل علوبین زئی فیتو نمت شغو النب تتھ ايلی و مہ سو نائل میلون می کلائل دیا نکھل اے نبی وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے اور جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیات پورا کرتی ہیں انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں انہی میں عقائد عبادات و اخلاق فرائض اور امرو نہیں کے احکام ارشاد ہوئے ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواظ سے ماورا ہیں جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا نہ چھوا نہ چکھا ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہیں کے لیے وضع کیے گئے ہوں اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سامے کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں چنانچے ان حقیقتوں کے بیان میں پران کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مانی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی کتاب ہے تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْهَابِ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجو ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے ربنا انك جامع الناس اللا فيه ان لا يخلف پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ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 ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات اللہ کو جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم نام پس اے نبی جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے قد كان اخراق فی روی رو نلائی ولاحو یو ائی دِہ فِي ذَلِكَ لکھ لائر سو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 ز نلی می مِنَ ونی کئیل مکت می نیوتی ولخریل ذَلِكَ انا ولی کمتا واللہ عندہ حسن المآب لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائد بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے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 وہ انصاف پر قائم ہے اس زبردست حکیم کے سوا فی کوئی خدا نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم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 وقل للذين أوتوا الكتاب اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو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 بل قسط بشر فبشر ہوں بیاض بن علی جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو الذین حبطت اعمالهم فی وما لهم من ناصرین یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس کا یہ طرزِ عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتشِ دوزخ تو ہمیں مستق نہ کرے گی اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے فَكَيْفَ اِذَا مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا می کل می تو منت مش اوز من تش و توزو من, من, تشاء من تشاء وَتُذِلُّ مَنْ منت كل قدیر کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تول جل لفہ تول جہ فن لئی وہ تخری جل ہئی امینل مئیخری تمینل ہئی من ترزو کمل تشریح رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لایت من دون کا فیشپ تو ملس و اہم وہ منی اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمائے کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم اس حد تک تو تقیا کر سکتے ہو کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو لیکن خبردار کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو قل ان تخفو ما في وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہرحال اسے جانتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے یوم ما عملت من خریم مخبر لکھ دلہ نفس وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے قل فإن تولو فإن لا يحب الكافرين ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں ان اللہ العالمین اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا عمران حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام تھا جسے بائبل میں امرام لکھا گیا ہے بعضها من بعد واللہ سمیع علیم یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اذ قالت امرأة عمران در تفیبت لالی وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت ان لو سنی سم تو مر یم وی وَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں بت رَبُّهَا بِقَبُولٍ قبول وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا ہزار دَخَلَ مَرْيَمُ کر لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ تھو اللَّهِ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ہُنَا لِكَ دَعَى زَكَرِيَا رَبَّهُ قَالَ مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا انکہ سمیع الدعاء یہ حال سن کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد ادا کر تو ہی دعا سننے والا ہے فنادت ہم الملائکة وهو لی فلمی بھی ابشو کبھی اہ مدی کم بکلی نتی اللہ وسائی اللَّهِ حصور و سید و حصور مِنَ منسولی جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے چونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالی کے ایک غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی اس لیے ان کو قرآن مجید میں کل من اللہ کہا گیا ہے اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ضابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا قال رب قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا <يَشَاء> زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانج پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا اول اب جلی آیا من سطل وزق ابھی اوسب بلا شی وب کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا و اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا مَرْ لِرَبِّكِ مَعَ اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بند کر رہ اس کے آگے سربہ سجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ از يَخْتَصِمُونَ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا ملا اکتو یور کی بکلی متی سب نور و جی ہی ہن خرتی اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد سال ہوگا نیو سسنی بشم کال ادو اما فلم کو یہ مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ بس ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا تو اور انجیل کا علم سکھائے گا سولہن لس ادیت این اخلینکریف خی فون پی ر ابری الاب رو تب از نیل و نبی اکم بی ماتون واتی بوتی کم انفی زل آل کم ان کم تمنی اور بني اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اور جب وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑے کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے ازن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یعنی تمہارے جو کے توہمات، تمہارے فقیحوں کی قانونی موشگافیوں تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ اور تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کروں گا اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو رب سرو تم مستقی اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہ سیدھا راستہ ہے فلم من کفرو کو من او ساری امن بہ شد مسلمون جب عیسا نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے نے جواب دیا قریب قریب وہی مانے رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے کام میں آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آپ گواہ رہے کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سرے جھکا دینے والے ہیں ربنا بما انزلت مع مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے میں پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے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 تم علیہ کم فم بہ نم فی می تخت وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے نہ کہ اصل لغوی مانی اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے پھر تم سب کو آخرے کار میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصرین جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہر گز محبت نہیں کرتا اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسا کی مثال آدم کسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا یعنی اگر محض بے باپ پیدا ہونا ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو تب تو پھر عیسائیوں کو آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ الا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے مگر آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے الحق من کا یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں فمن بعد ما جاءك من العلم فقل فپل فقل نو اب نو اب ونساءنا ونساءكم فوس ناو ثم نبتهل یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو ان ان ھاذا له والقصص الحق وما من اله الا الله وان الله له هو العزيز یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداون نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ مو موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے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 دون اللہ فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون اے نبی کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں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 في وما انزلت الا من بعده افلا ریلام افلتا اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو ورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہم ہلا جج تم فیمل لکم به علم فلمت حاجون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 جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص رستے پر چلے اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یقو سے ادا کیا ہے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا <تصفح> اندینی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 کہ تم خود بھی گواہی دیتے ہو دونوں صورتوں میں نفس مانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پايا مضامين جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے یہ <سجال> ساری چیزیں اللہ تعالی کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا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 ف تم کتاب امین بل ذیل اہلی کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں اولا تو مینو البین کم کل ہیت متی اوح جب ال سوبل دلتی مئیش واللہ واسع علیم کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اصل میں لفظ واسون استعمال ہوا ہے جو بالعموم قرآن میں تین مواقع پر آیا کرتا ہے ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی اور تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراغ دست ہے تمہاری طرح بخیل نہیں ہے تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے تخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدودیت منسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے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 ذالک بہ انہم قالو نہیں علینا فی الامر سبیل و یقولون علی اللہ الکذب و هم یعلمون اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی بلا من أوفا بعهده فإن اللہ يحب جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں وَلَا سمن کلیل وَلَا ہوں سلتی يَوْمَ ںر وَلَا متی وَلَا وَلَهُمْ عذابٌ <ألیم> رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ <يَعْلَمُونَ> ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا اٹھ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ما كان لبشر ان یؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا لی دون اللہ ولیکن وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو کہ جیسا اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو اولا مرد الملا ارو بابا مرکم بالکل تم مسلم وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ عِصْرِ قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے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 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََہ وسلم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو بلکہ قرآن میں سراہت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے اور بکثرت احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا ہے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 فمن تولا بعد ذلك هم الْفَاسِقُونَ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے پھر وہی فاسق ہے دِينِ اللہ يَبْغُونَ ابغ أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کی تاب فرمان یعنی مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے امن بل ام ضلع لئی نم لب مہی مس پو بل پیم اچ ن میم لو فری پین مسلمون مسم نبی کہو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 جزمان سجمائی ان لعنت اللہ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں محلت دی جائے گی إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ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 نلینک بھم مسدو کف لوک بل بک بل بلکہ موب مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں یعنی صرف ان کار ہی پر بس نہ کی بلکہ عمل مخالفت اور مزاحمت بھی کی لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگایا شبہات پیدا کیے بدگمانیاں پھیلائیں دلوں میں وسوسے ڈالے اور بدترین سازشیں اور ریشہ دوانیاں کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے <سلام> <سلام>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 قبل کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تعلیم میں یک منہ فرق نہ تھا تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہے اسی کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے اسی طرح ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانائے کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا بعد کی آیات اسی اعتراض کے جواب میں ہیں البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے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 اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں یعنی اس گھر میں ایسی سری علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے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 اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى کہو اے اہلِ کتاب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 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو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 تم خیو متین اخری چل میل موفیو تنہی و مینو نل ولؤں امن اہلک بل کیا نیوں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 ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں فورو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی بری بچا لو نمس کھو ببلی مین اللہ حبلی مینسی وب او بی اللَّهِ بری بچا لکن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 یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب ہوا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم کیا ہوا امن چین نہیں ہے بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع مل بھی گیا ہے لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بپائے مروی ہمسایا یہی حیثیت اس یہودی ریاست کی ہے جو اسرائیل کے نام سے محض امریکہ برطانیہ اور روس کی حمایت سے قائم ہوئی یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحک قتل کیا یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے لیسو من اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ مگر سارے اہلِ کتاب یقصہ نہیں ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سچ ریز ہوتے ہیں فالخی اللہ اور روزے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں یہ صالح لوگ ہیں بل متقی اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے ان کا فولن تو نیا ہوں املد ہوں اللہ شیع و الا فلی دوں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 تَتَّخِذُ بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدُّ مَا عَلِمْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید در ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے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 تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غز وغذ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے سس کم حسن تم تس ہوں تو خب کم سی ات یفر بھی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 بشرتیے تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو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 لعلكم آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے اذ تقول للمؤمنين ان يمدكم ربكم آلاف من اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے لا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين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 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں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 وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وَََََََہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بدوا نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ ولہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے یہ آیات اسی کے بارے میں ارشاد ہوئی ہیں الذين آمنوا لا الربا الله لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے فلاح پاؤ گے وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے وَأَقِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا سو علم دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے اللہ دین فکون فیصبین شب المسن جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں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 کرست دنم و نئی یو فرو ب علفلی دونوں بہم و نئی یو فرو بل اللہ, اللہ, اللہ على ما فعلوا وهم يعلمون اور جن کا حال یہ ہے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 جگ تم میرو ابیم وجری تحتی ہل انہ خالدین فیح و نم اجلی ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے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 ان کے لیے ہدایت اور نصیحت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو سکھ مو مش مشیا مین شی ولی ملاحل امنو لَا يُحِبُّ لوہ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 اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایبان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء الناس ہیں یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں الله الذين آمنوا ويمحق اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا تم تد الجنت الم اللہ جہدو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 لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل ان قلبتم على اعقابكم وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے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 مؤجلا ومن یرد ثواب الدنيا نؤتہی منها ومن یرد ثواب الآخرة نؤتہی منها وسنجز الشاکرین کوئی زی اللہ کے ازن کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا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 اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوئے ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا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 اسے معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آخرِ کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں یا ایوہا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبو خاسرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ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 دل تس وپ افت کدن متھم پیل ویل شکل جہل یو لو نل نل امر شل امل ہوں یوحفون فی فی ملا یوگ دون ون ن مینل امرش نل کال مل موجلی علاح مفی سی کم ولی مح سو مفی کلوبھی کم واللہ علیم بذات الصدور اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت داری کر دی کہ وہ اونگنے لگے یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہو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 لهم ببعض ما ولقد عنهم ان غفور تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے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 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اگر وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوخ کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ در اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے وَلَئِن قُتِلتُم فی او من من يجمعون اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ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 اللہ, اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے مزاج واقع ہوئے ہو. ورنہ اگر کہیں تم تن خو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں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 وَإن فمن ذا من بعده وعلى اللہ, المؤمنون اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پس جو سچے مومن ہیں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 اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ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 منی سفیم رسو ويعلمهم الكتاب والحكمة ولی كانوا من قبل لفي ضلال میر در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اولم اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وما سبھی جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے عزن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے فکو الم پتال کفری ام اقبل یو لو نبی افواہ صفی قلوبیم اللہ ہوں علم تم اور منافع کون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 اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ کو مل موت تم فوتی یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے مطالق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا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 مچ ہلاح مولیم ویسترویست ن بلدین لمح کو لہ خوفیم علہ مح زنو جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادا و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا من بعد ما للذين منهم اجر دینک ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا جنگِ عہد سے پلٹ کر جب مشرقین کئی منازل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فورن ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ اس لیے جنگ عہد کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعقب میں چلنا چاہیے یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراول الاسد تک گئے جو مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے الَّذین قال لهمن ناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ایمانا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل جن لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو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 اللہ آخر کار وہ اللہ تعالی کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے عہد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا لہذا اس نے پہلو بچانے کے لیے خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا مسلمان اس پروپیگینڈے سے کچھ متاثر ہو گئے تھے مگر جب اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا تو پندرہ سو فدا کار آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کو لے کر بدر تشریف لے گئے ابو سفیان مقابلے پر نہ آیا اور مسلمانوں نے آٹھ روز تک بدر میں ٹھہر کر تجارتی کاروبار سے خوب مالی فائدہ اٹھایا انما خوا فون مؤمنین اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ در شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا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 سبین کفرو نم لیم خیر لی لم ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں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 اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا عمر غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة وللہ میراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں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 لیاؤں پو لینگ سنکھو بِغَيْرِ لو ملتی نولو دل ہری اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے یہ یہودیوں کا قول تھا قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اس کا مزاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامۂ امال میں ثبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے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 فقوریل اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹ لائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے کلو نقص موٹ ورنہ اجوا کم پیا ممل زیانی ناری ادوی لن تب پد وَمَلْ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ گرو <الْغُرُوب> آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب در اصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے لف امو لکھ لس مینل او تو میب لکھ مینلین اشوپو اگن کشیو وَإِن تصبروا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ مِنْ عَزْمِ <الْأُمُور> مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے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 ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں لا تحسبن نلین فون بتوں بھون فَلَا بم لو فل سب بن لگ ملی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 زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خَلْقِ جیت کروتھکل سموی مَا اردو رب نت بلبانک پلا جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی زلت و رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا ابنا جی ان انا جی لانی رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں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 باب پلوین جرو اخریم سبلی وقتلوا پوتیل عنهم سيئاتهم ادھیل لان سمر ادھیل جنتی تجری مختی ہلن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 اللہ ہی کے پاس ہے لا يغرنك تقلب كفروا في البلاد اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے متین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 یہ سامان زیافت ہے ان کے لیے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا علئی إِلَيْكُمْ وَمَا ذیل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ خاشعین للہ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئیک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں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 یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابقوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے کمر بستا رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے